آج کے سبق میں آپ پیش کا قاعدہ پڑھیں گے آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں یہ دیکھیے پیش حرف کے اوپر ہوتا ہے اور اس طریقے سے آتا ہے اور جب یہ ادا کرتے ہیں تو ہوں گول ہو جاتے ہیں اور یاد رکھیے اگر اس کو ذرا سا بڑھا دیں گے تو وہ باو باو بن جاتا ہے جیسے زبر کو بڑھانے سے الف بنتا ہے اور زیر کو بڑھانے سے یا بنتا ہے لہذا اس کی حرکت کی تو آواز جو ہے ایک انگلی کھولنے کے برابر یا تک کے برابر ہے اتنی ہی مقدار رہی چاہیے حمزہ پیش اوزا پیش او با پیش بوش بو تا پیش تو تا پیش تو تا پیش ٹو جینسو جیسو ہات خوش خو خواتی رات ہو زند سو سو شینتےش دو وَتَشُ وُ فَاتِشُ طُ فَاتِشُ طُ وَتَشُ وُ وَتَشُ وُ عَيْنُ طَشُ عَيْنُ طَشُ غَيْنُ طَشُ غَيْنُ طَشُ فَاتِشُ قُ فَاتِشُ قُ طَشُ قُ طَشُ قُ واؤ پیش واؤ پیش ہا پیش ہو یا پیش یو یا تو اس طریقے سے تھا کہ میں نے اور آپ سب نے ہجے کیے اب میں ہجے کرتا ہوں آپ اس کا صحیح جواب دیں گے ہمز بات تا پیش سات ہاتھ دال پیش رو پیش لانٹیس نیسٹ واؤ پیس ہاتھ یا بغیر ہجے کیے ہوئے آپ ان کو پڑھیں گے تاکہ قرآن پاک میں جب آپ الفاظ بنائیں تو بغیر ہجے کیے ہوئے آپ پڑھ سکیں او, او بو حروف تہجی جن کے اوپر پیش آتا ہے کہ ان کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے آئیے اب آپ کو میں چند مثالوں کے ساتھ الفاظ بناتے ہیں تاکہ دو حرف ملا جائیں یا تین ملا جائیں تو اس سے الفاظ کیسے بنیں گے اس کی مشق کر لیتے ہیں یہ سب سے پہلے ہے پیش سے دو حرفی الفاظ کی بناوٹ کی مثالیں دال پیش دو آئین پیش دعو دعو کیا بنا دعو زال پش ز نش سینس نوسو نوسو خو پش بوت پش خوبو خوبو کوش کو پش اب دیکھیے کہ تین حروف اگر ملائے جائیں وكيف الالفاظ بنته؟ صادش سو حافش تو فافش تو سحوفو سغوفو صحوفو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر حرف کے اوپر جو حرکت کی وجہ سے مقدار ہے ایک جیسی ہے اس مقدار کو زیادہ نہیں ہونا چاہیے کسی حرف کے رو فاتش جور خوش نام پوتش کو دوبارہ دوسو خوبو خوب خوب خوب سوخوفو رسولو رو رو رو خولو اب اس سبق کو آپ سنا بھی دیجئے شہبان سب سے پہلے آپ بتائیے دال پیش لو آئن پیش او کیا بن گیا لو او شہباز نور پیش لو سینس کیا بنا لو تاب زیادہ بیٹھی آپ بتائیے کیا بنا شہباز محبوب آپ بتائیں گے نون پیش یو او پیش ایا شاباش اس کے بعد سجاد آپ بتائیں گے جین پیش یو اور پیش او تھا کیا لفظ بنا یو رو شہباز لام پیش یو پیش کیا لفظ بنا؟ پو شاباش پیارے بچوں آپ نے دیکھا کہ پیش کی حرکت جب حرفوں کے اوپر آتی ہے تو اس سے کیسے الفاظ بنتے ہیں لیکن یہاں وہی بات یاد رہے کہ حرکت کو طویل نہیں کرنا اگر طویل کریں گے تو واؤ بن جائے گا اللہ تعالی ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق خطا فرمائے آمین